بل پول کا جار باب ان بتا مالو تم تم لا تشوران لینیم تمام قسم کی تاریخات لا خالق و دہو نا شریف عالفے کا علاج مال کے و کما کے ہے اور لاکھوں کروڑوں فرود و سلام کو اس حسطی افلس و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ہے ولا و ہی و اتاب ہی وبارک ہے وہ ذات مقدسہ مبارک کا متحرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے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 کڑی نگرانی رکھی گئی کہ پہلے امبیا پٹی کری کو ہوش آتا ہے آنکھیں کھولی پانی طلب کیا ماں پانی کے لیے دوڑی اتنی دیر میں مکمل ہوش آ گیا ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگایا گیا فرمایا ماں پیالے کو پیچھے ہٹا لو پہلے مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو میں دیکھوں کہ میرے آقا کو تو کوئی گزند نہیں ماں نے کہا ہم میرے دوست کو بلا ہیں فرمایا محمد آج کے پاس دوست نہیں رہا آقا و مولا بن گیا ہے اور آقا و مولا کو بلایا نہیں جاتا ان کے گھر جایا جاتا ہے لوگ معلوم کرو کہ حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جواب دی وہ قرآن نہیں سنا بلکہ پہلے اپنے فرمان کی صداقت منوائی ہے کہ قرآن جائے گا جب اس زبان پہ یقین کیا جائے جس زبان سے قرآن کے الفاظ نکل رہے ہیں اگر اس زبان پہ احترام نہیں ہے تو پھر اس زبان سے نکلنے والے قرآن کے الفاظ پر بھی احترام نہیں کیا جائے گا اسی لیے رب کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو آپ کی زندگی کو آپ کی نبوت کے لیے آپ کی رسالت کے لیے میں یاد کر اور بات آئی ہے تو کہہ دیکھا اس لیے یہ حکم موجود حکمرانوں کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس لیے کہ یہ شخص پر اعتبار کرنا جائز نہیں ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے آج سے پانچ برس پہلے کہا تھا چھ برس پہلے لوگ آج روتے ہیں کوئی پانی کروتا ہے کوئی بجلی کروتا ہے کوئی امن امر کروتا ہے کوئی عزت و عسمت کروتا ہے اور میں نے آج سے پانچ چھ برس پہلے جگہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوگوں جو اس کے اسلام پر یقین کرتا ہے کرتا رہے میں جھوٹے آدمی کے اسلام پر کبھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں آج واقعات نے ثابت کیا اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ اس آدمی کی تردید دی گئی سملی اس کا جھوٹ دیکھو ایک طرف کہتا اسلام آ گیا ہے اور دوسری طرف اس کی اسمبلی کے اندر رب کے شان کی توہین کی جاتی ہے روزے کا مزاق اڑایا جاتا ہے اور یہ بس تکے تکے ٹکے کے ممبر امت مسلمہ کے منتظر نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے رسول کے دین کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کے مہینے کا مزاق اڑاتے ہیں اور شرم نہیں آتی بے گیروں کو حکمرانوں کو بے حقیقتوں کو زمیروں کو چوتوں کو مفتوں کو کلزابوں کو بچالوں کو اسلام کا نام لیتے ہیں شاہ اللہ کی توہین ہوتی ہے ان کی سمجھوں کے اندر لوگوں کو تاثر دیتے ہیں یہاں کوئی کو رمضان کا احترام نہ کرے اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کے خلاف رمضان آرڈیننس کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا بے غیر تو تمہاری اسمبلی کے ممبروں کی تصویر چھپی ہیں رمضان کے دنوں میں سگریٹ پیتے ہوئے تمہاری اسمبلی کے اندر کہا گیا ہے کہ ان کی سہولت کے لیے اسمبلیوں کی لابیوں میں ٹھنڈے پانی کے کلے رکھے گئے ہیں اور منافقوں کو تمہارا اسلام کہا گیا ہے ہم نے جان لیا تھا محمد الرسول اللہ کی سیرت سے کہ جب نبی کی سیرت کو ہم نے دیکھا نبی کے پیغام اب کو دیکھا ہم نے محسوس کر لیا تھا کہ رب کائنات نے اسلام سے بھی پہلے قرآن سے بھی پہلے پہلے نبی نبی کی صلاقت کا سچائی کا لوگوں کے سامنے اظہار کروا کے منوایا ہے کہ کام وہی کرتا ہے جو سچا ہوتا ہے اور جھوٹے کی کسی بات پہ اعتماد کیا جا سکتا آج ہم اس قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ سفائی اول سے لکھ کر سفا آخر تک ایک خرابی ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ نہ ہو ہمارا ہی مان ہے ایسا نہیں ہے جو قرآن کا حصہ کیوں نہیں ہے اس لیے کے امام نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس سچے کی بات کبھی غلط ہو سکتی اور سچائی ایک چیز ہے سدا کر تو بات میں یہ کہہ رہا تھا ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قرآن سے بھی پہلے مانا ہے قرآن بعد میں مانا محمد کا فرمان پہلے مانا محمد کا فرمان مانا ہے تو قرآن مانا ہے اگر نبی کا فرمان نہ مانا جائے تو قرآن مانا جا سکتا اس لیے وہ جاہل پر خود غلط لوگ جاج کہتے ہیں قرآن سنو قرآن کو قرآن اگر کرار دیا ہے تو نبی کے فرمان نے کرار دیا مگر نہ اگر نبی کے فرمان کی حجیت کو تصویر نہ کیا جائے تو قرآن کی صداقت کو قرآن کے کلو الہی ہونے کو بھی تسلیم کیا جا سکتا اس لیے اہل حدیث کا یہ عقیدہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا یہ عقیدہ کہ رب کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں کوئی فرق نہیں دونوں کمان لگا کی اس لیے جب دولوں کا من لاسی اور ضروری ہے قرآن کی روح سے من یو شاہ دے رسول ممباد ماتب نہل خدا ویت ہے سبھی لنبو منی نمتا بندا وہ نش ہی, ہی جہنگم وہ جس نے میرے قرآن کے ادارنے والے رب دکھا ہے جس نے میرے نبی کی بات کو لڑانا اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانا یا یہ نہیں کہا جس نے قرآن کو نہیں مانا فرمایا من جو شاخ کے رسول جس نے نبی کے فرمان کو نہیں مانا اس کا جہنم ہے اس لیے کہ نبی کا فرمان ابلی ایسی اور اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کہا من اطاند فقد اطال بہت ومن لسانی فقط اصل با و نسانی فقت دخل جنو ومن لسانی فقط ابا ومن لبا دخل نار لوگ سن لو جنگت میں وہی جائے گا جس نے میری بات کی جس نے میری بات کی اس نے رب کی بات کی جس نے رب کی بات کی. کی, کی وہ جنت میں کیا جس نے میری نا فرمانی کی اس نے رب کی نافرمانی کی جس نے رب کی لاپرمانی کی مجھے حلم لکھے نبی یہ کائنات نے اپنی اطاعت کو رب کی اطاعت کرا دیا اپنی لاپروانی کو رب کی لاپروانی کرا دیا اس لیے کہ نبی کی کوئی بات اپنی بات ما ہوا واحل تبھی بولتا ہے جب آسمان سے بولنے کا حکم آتا ہے لوگوں سمجھ لو کہ نبی کائنات کے فرامین کے مانے باہر آپ کے اشادات تسلیم کیے بغیر آپ کے احکامات پر عمل کیے بغیر آپ کی تعلیم کو سے سجائے جائے آپ کے اشادات کو پہشانیوں کے سجائے بھر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی چاہے قرآن کی پیروی کا کتنا دعویٰ دعوی صرف اسی کے جاؤ اور پھر بتلایا بھی محمد نے قرآن سمجھایا بھی محمد نے صلی اللہ ہو صل اور یہ میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے لتم اللہ مومنی اس باس اتی رسول یقو والے ہی مایا ہے ویوزکیم ویول کتاب اول حکما قرآن پڑھ کے بھی نبی نے بتلایا قرآن کے معنی بھی نبی نے سمجھائے قرآن کہتا ہے قرآن پڑھ کے بھی نبی بتلایا قرآن پڑھ کے نبی سمجھائے نہ اس کے بتلائے بغیر قرآن کا پتہ چلے نہ اس کے سمجھائے بغیر قرآن کا پتہ چلے لوگوں اس لیے جان لو کہ رب کے قرآن کی اس وقت تک تلاوت اور تفہیم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی یہ کائنات کے سرامین کو ساتھ میں رکھا تھا دونوں کی یکا ہے سک دونوں میں فرق کہنے والا مومن مومنوں مسلمان نہیں ہے اور آخری بات سنو دونوں کے برائے نجات نہیں دو چیزیں آسمان سے نازر ہوئی ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں اس کتاب کو ہم قرآن سامت سمجھتے ہیں مو جتے ہیں دونوں نے لاکھوں کے ایک مانے نجات نہیں دونوں کو ماننا ضروری اور اسی طرح دونوں کے ساتھ تیسری ماننے سے بھی نجات کیوں کہ تیسری کو شامل کرنے سے ان دونوں کی قدر و قیمت میں فرق پڑتا ہے ان دونوں کی قدر و قیمت میں خرل آتا ہے ایک پر بھی گزارا نہیں تین پر بھی گزارا صرف دو نہ کسی مولوی کی بات نہ خدیف کی نہ وارث کی نہ تاکر کی نہ محدث کی نہ امام کی نہ فقیر کی نہ خانزانے کی نہ جرنیل کی بات اس کو قرآن اور سنت کے مقابلے میں رکھنا رب کے قرآن کی بھی توہین نبی کے فرمان کی بھی توہین اور نہ رب کی توہین کرنے والا جنت میں جاؤ نہ محمد کے فرمان کی توہین کرنے والا جنت میں جاؤ اور اس کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبہ جو میں ہوگا وہاں آخر ادا وانا رب العالمین رمضان مبارک کا دوسرا دھاکہ بھی گزرنے والا ہے آج رمضان کی سترہ تاریخ ہے آج سے تین دن بعد تیسرا دھاکہ جسے حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا دھاکہ قرار دیا ہے وہ شروع ہونے والا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان تینوں اشروں کو اس طرح سے گزارا جس طرح سے حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے خوشی اور سعادت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن کے روزے رکھے راتوں کا قیام کر کے اپنے رب کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھرا اور رب کی مغفرتوں کے بخششوں کے مستحق بنے اس تیسرے دھاکے کو تیسرے اشرے کو نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہنم سے آزادی کا اشرا قرار دیا ہے وہاں اسے رب کی راہ میں خلوتوں کا اشرا بھی قرار دیا نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ احتکاف فرمایا کرتے تھے جب طلب آپ اس کائنات میں تشریف فرما رہے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے کسی ایک دوشے میں خیمہ لگا کر یا پردے کام کر رب کے لیے خلبتوں میں بیٹھ جاتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ محبوب کو منانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تنہائیوں میں خلکتوں میں اس کے ساتھ باتیں کی جائیں اس کے سامنے التجائے پیش کی جائیں اس کے سامنے عرب داشتیں اور گزارشیں رکھی جائیں اور کائنات میں رب سے بڑا مومنوں کے لیے محبوب طور پر سکتا ہے یہ دس تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو منانے کے دن ہیں اور لوگوں یہ ایسی سعادت ہے جو رب میں کائنات صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جن کو رب واقعی اپنا مہم بنانا چاہتا ہے جن سے رب کا تعلق ہوتا ہے جن سے رب پیار کرتا ہے ان سے پیار کرنا چاہتا ہے انہی کو جس کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دیا اگر آپ کسی ایسے کے پاس آ جس سے آپ کا تعلق خاطر نہیں ہے دروازے پہ دستک دیں گے باہر سے ہی جواب مل جائے گا کہ چلے جاؤ ملنے کا موقع نہیں اور جتنے تعلق ہو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ آؤ اور بارگاہ میں حاضری سے شرف شرفیات ہو جاؤ میں سمجھتا ہوں کہ ایکتاؤ کی طاقت صرف ان لوگوں کو رب ادا کرتا ہے جن سے رب کا پیار ہوتا ہے اور جن کو رب بارگاہ میں حاضری کی شہادت سے بہرام کرنا چاہتا ہوں دوسروں کو بارگاہ میں حاضری کی اجازت ہی نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں بھائیوں کو بہنوں کو ماؤں کو رب کی بارگاہ میں دس دن کی خلبتوں اور تنہائیوں کا موقع میس آتا ہے انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان پر رب کی نظر کرم ہے اور رب انہیں اپنی بار کا ہمیں سر فراز کرنا چاہتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس اسادت سے اپنی جھولیوں کو بھر لے کہ دس دن سارا سال پورا برس دنیا کے لیے گزرتا ہے یہ دس دن رب کے لیے گزر جائے میرے آقا کا اشاد ہے جو بندہ رب کے لیے رب کے گھر میں احتکاف کرتا ہے فرمایا جس دن نکلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے پاپ کا ہوتا ہے اور نبی یہ کائنات نے کہا جب چاند نکلتا ہے تب مومن اپنی خلبت گاہ سے باہر آتا ہے پھر رب کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس وقت ایک گا کو چھوڑتے ہوئے اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہے کا طریقہ یہ ہے کہ بیسویں کی شب کو بیس رمضان کی جو اکیسویں کی رات ہوتی ہے اس شب کو نماز عشاء کے بعد تراوی کے بعد اپنے موت ختم اس کٹیا میں جو مسجد کے اندر پردے تان کے منائی گئی ہے اس کے اندر خلوت میں بیٹھ جائے یا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جاتا احتقاب کی حالت میں نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا بیٹھنا بھی سواب اگر مومن سویا ہوا ہے اللہ اس کے سونے کا بھی اجرتا فرماتا ہے اس لیے کہ یہ اس کی بات موم کس کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا ممنوع ہے ضرورت کا معنی یہ ہے کہ اگر مسجد میں قضاء حاجت کا اہتمام نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے اسی طرح اگر اس کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے اپنے گھر کے دروازے تک جا سکتا ہے راستے میں بات نہیں کر سکتا کھانا لے اور جلدی سے واپس پلٹ جا راستے میں کسی سے حال حقیقت بھی نہیں پوچھ سکتا کسی مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا مسجد سے باہر کسی جنازے میں شمولیت بھی نہیں کر سکتا باقی اپنا وقت اللہ کے ذکر میں گزارے اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارے اگر گھریلو معاملات کے سلجھانے کے لیے کسی مکتبو اور بات کی ضرورت ہو تو کر سکتا اسی طرح اور کوئی معاملات ہو تو ان کے بارے میں ہدایات دے سکتا لیکن مسجد میں بیٹھ کر بیکار اور لغ باتوں سے اجتراج کرنا چاہیے موتکف جہاں تک موتکف کے غسل کا تعلق گرمی کی صورت میں اگر چاہے دن میں دس مرتبہ بھی غسل کر سکتا نہانے میں کوئی کماحت نہیں بعض جاہلوں نے اپنی طرف سے مسئلے تلاش لیے ہیں کہ موت کف کمی نہیں پھیر سکتا تیل نہیں لگا سکتا سرما نہیں ڈال سکتا غسل نہیں کر سکتا یہ سب جعلی مسئلے ہیں جن کا محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کوئی تعلق نہیں اصل بات یہ ہے کہ موت کی مسجد میں خلوت نشین ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھے باقی جو ضروریات ہیں ان کی ادائیگی میں اس کو کوئی رکاوت نہیں لیکن لہ اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ احتقاف کے موٹے موٹے مسائل ہیں عید کی رات چاند نظر آنے پر وہ دعا مانگ کے اپنے گھر کی طرف روا رہا سنت یہ ہے کہ دعا مان لی جائے اور دعا کے بعد ایک کافگا کو چھوڑا جاؤ کیونکہ موت موتقب کی دعا اللہ فوراً قبول فرما دیتے دوستو اسی طرح یہ آخری عشر آنے والا ہے اب تک سستی غفلت کے نتیجے میں جن لوگوں کو رات کے قیام کی نہیں توفیق تو ان ایام کو غریب بچہ یہ دن روز روز نہیں آئیں گے کون جانے کے اگلے برس انسان نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا کل نفس ذائقہ کل موت اور موت ہر شخص پہ آگے ہے کون ہے جس سے موت پر رست ہے اللہ کے ولی اللہ کے نیک اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بھی موت سے ان کو چھٹکارا نہیں ابھی پرسوں کی بات ہے ہمارے بزرگ شیخ اور بر سریر ہندو پاک کے تمام اہل حدیثوں کے استاد اور امام حضرت شیخ الاسلام مولانا حافظ محمد گوندلوی اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب پروا ابھی پرسون کا انتقال ہوا تھا. میں نے اس موقع پر کہا تھا کہ اگر لوگ نیکیوں کی بنیاد پر زندہ رہتے تو ایسے لوگوں کو نہیں مرنا چاہیے تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تاریخی کمی یا کتاب و سنت کے پڑھنے اور پڑھانے میں صرف ہوئی ہے یا رب کے ذکر اور اذکار میں صرف ہوئی ہے میں نے حضرت آپ صاحب کو بیس سال خلبتوں میں دیکھا ہے گھروں میں تڑھائیوں میں یا میں نے ان کو حدیث پڑھتے ہوئے دیکھا یا رب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تیسری کوئی کیسی جب اس طرح کے لیک لوگ نہیں رہے باقی کون ہے جو گئے اور فاطمت اس کی بات تو کتنی عادت ہے کہ جب محمد ال رسول اللہ نہیں رہے تو اور کس نے رہنا ہے قرآن نے کہا ماجا اللہ لے بشر کب نکل حلک آپ کل جو بھی بشر آیا ہے مرنے کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان سارے مرنے والوں کو جنت الفاظ سدا فرمائے اور اللہ حضرت حافظ صاحب کے درجات اعلی میں متعین فرمائے اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں اللہ انہیں اپنی رضا خوشنودی اور اپنی بندگی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانی لوگوں میں یہ کہہ رہا تھا یہ چل گنتی کے دن, دن باقی رہ رہے ہیں ان دنوں کو غنیمت جانو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کرو راتوں میں بالخصوص نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ خود بھی جانتے اور اپنے گھر والوں کو بھی سونے نبیتے تھے اس کے لیے احتمام کرو کیونکہ ان دانت میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے متعلق رب نے قرآن میں کہا ہے لئی القدر خیر من منل پہ ایک ایسی رات بھی ہے جس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے تراسی سال کی عبادت سے تراسی ایک رات کی عبادت تراسی سال کی, عبادت تراسی سال کی عبادتوں سے برابر نہیں پا رہا ہے کیا کہا دیکھ کر خیر ہو گیا اس لیے اس کے لیے اہتمام کرو آج ہم نے اللہ کے فضل سے پچیس میں پارے کی رات کو تلاوت کر لی ہے اب منزل بھی تھوڑی رہ گئی ہے ان مواقع کو غریب جانو کہ پڑے گئے قرآن کی تشریح اور توضیع نبی اور اکرم علیہ السلام کے فراہیم کی روشنی میں اس لیے اس موقع کو جانتے ہوئے دوست اس کو ہاتھ سے جانے اس موقع کو کھونے نہ دیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان کے دنوں اور راتوں کی برکتوں سے بھرپور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج شام کو جامع مسجد علیس شادباغ میں ایک دوستوں نے افطاری کی دعوت کا اہتمام کیا ہے شادباغ جامع مسجد عدیس میں افطاری سے اللہ تعالی ایسے مخیر دوستوں کے مالو جان میں برکت پروائے جن کو میں نے توجہ دلائی اور انہوں نے اپنی بساق سے بڑھ کر اس میں چندہ دینے کا اعلان کیا لیکن صورت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی موزوں جگہ جس میں سارے دوست پہنچ سکے لوگوں کے لیے سہولت ہو وہ نہیں مل رہی چنانچہ آج میں یہی فیصلہ کر پایا کہ ہماری کوششیں ناقص اور ناکما ہے اور یہ کام کبھی سر انجام پا ہے جب ارش والے کی نقل ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا آخری دعا آخری ہتھیار دعا ہے ہم سارے دوست جتنے احباب ہیں جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھکے جگہ ملتی ہے لیکن کوئی کسی لحاظ سے غیر موضوع ہے کوئی کسی لحاظ سے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ جمعہ کا دن ہے نبی یہ تعداد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن بھی قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے اور پھر خطبہ خطبے کے دوران نبی یہ کائنات میں کا ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ مومن ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے پھر رمضان کا مہینہ ہے مقدس مہینہ بابر تک مہینہ خلوص دل کے ساتھ سارے دوست دعا کریں اللہ ہمیں مسجد کے لیے کوئی بڑی مسیح اور فراخ جگہ عطا فرما دے اللہ ہمیں مسجد کے لیے تاکہ تیرے دین کی خدمت ہو سکے تیرے کتاب کی نشو اشاعت ہو سکے تیرے نبی کی سنت کو عام کیا جا سکے اللہ ہمیں کوئی موضوع اور بڑی جگہ عطا فرما دے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسجد کے لیے کوئی موضوع اور بڑی جگہ عطا فرما دے انہر ون کر قول ذِکر اللہ تعالی علو و العاظ دعا جل و هم